الحمد اللہ رب المین سید المرسلیم اماطیمن سلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ علی وحابیا حبیب اللہ صلات و نبی اللہ وعلی نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے پر صبح شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی صلو علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کیسے ہیں کیسا نظر آ رہا ہوں بارک اللہ سوال ارض یہ ہے کہ سابق کابینات میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کے حوالے سے اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں جن جی میں دو کیٹیگریز ہے ایک عزیز اسلامی بھائی ہیں اور دوسرے غیر عظیز والنٹیر جیسے شروع شروع میں کام ہوتا تھا تو ان دو اسلامی بھائیوں کا کام کرنے کا مدنی انداز کیا ہونا چاہیے اور کہ ان میں فرق کیا ہے نیز یہ کہ باقی اسلامی بھائی ہیں آپ خصوصی توجہ فرمائیں تاکہ ہم میں کوئی بھی کمی بیشی ہو آپ کی نظر کرم سے انشاءاللہ شاء و دور ہو جائے اور ہم سب کی حفاظت کے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے دع مخصرت سنبھالیں جزاک ملا خیر اجیر اور زیر اجیر کے تعلق سے پہلے تو اس سوچ کے بارے میں کروں گا کہ یہ سوچ بنی کائے گو کہ یہ اجیر ہے اور یہ زیر اجیر ہے بہت پہلے بھی میں نے اس پر کلام کیا ہے لیکن یہ ایک مرض ہے یعنی امام کو بھی بولیں گے نا امام اجرت تو پڑا ہے نواز اور اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا آپ المدینت میں کام کرتے تو کیا احسان کرتے ہیں ہیں آپ برا تو لگے گا مدرس کو بولیں گے مفتی صاحب کو بولیں گے برا تو لگنا ہے یہ بالکل آپ فرق ختم کر دیں اجیر اور غیر اجیر کے ہم سب اجیر ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال گھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو سب کو داؤد اسلامی کے جو بھی مدنی پھول گئے اصول ملے ہیں ان کے مطابق بارہ مدنی کام کرنے سب کو اور آئندہ بالکل کان پکڑے یا کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہ ہے, عجیر ہے اس واقعی بولتا ہوں وہ دل دکھے گا مدانیہ نہیں سننے والوں کو بھی ایک عجیب سا لگے حالانکہ نہیں ہے یہ کتنے بائزہ کتنے عجیب ہے طالب علم بیٹھے ہوئے نہ تنخواہ ہیں آپ لوگ تو دو ردیش کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو اگر دو چار اجیر ہو اس میں تو نہیں ہوتا دورت دو دو دو دو دو اس میں تو آجا بندہ بھی عجیب نہیں ہوتا ایک بات کرتا ہوں آپ کہ ان کو مدرسے کی طرف سے جامعت المدینہ کی طرف سے کھانا ملتا ہے پینا ملتا ہے وہ ایک الگ ہے تو اس کو تو ارفتہ میں اس پر ہر جگہ ملتا ہے تو یہ اجرت بھی اس کو نہیں کہیں گے پھر یہ اگر سہولت نہیں دیں گے تو یہ بےچارے پڑھیں گے کیسے؟, کیسے کیونکہ اس پر پذیرہ ہی نہیں ہے گھر والوں کی دنیا پڑھانی ہے تو پلے سے کتابیں بھی پلے سے پاکٹ منی بھی پلے سے اچھی اچھی غذائیں اچھے اچھے لباس سب دیں گے دین پڑھانا ہے تو آج کل ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے اولاد کو اجازت دی تو بڑا احسان کیا اور اس کو بھی وارننگ کہ اتنے اس میں پڑھ لو اتنے عرصے میں پڑھ لو ہم کچھ نہیں جانتے دیر نہیں لگانا بالکل میرے سامنے آئے نا کہ آپ ماں باپ بولتے بہت ہوا تم کو حفظ نہیں ہوتا آپ تم تھوڑو کما کے لاؤ بس اتنے مہینے میں اتنے اس میں حافظ بن جاؤ تو ٹھیک ہے یہ لیکن اس میں کبھی نہیں بولتے ہوں گے کہ میٹرک تم کو اتنے سال میں کرنی کرنی ہے مر کھپ کے پاس ہونا نہیں تو ہم تم کو نہیں پڑھنے دیں گے بلکہ دس بار فیل ہوگا تو بھی بولیں گے میٹرک کر دنیا بھی تعلیم دینی تعلیم جو لیتے ہیں ان کی تعداد اول تو ہے بہت کم اس کے باوجود بھی یہ کم بھی بیچارے مظلوم طبقہ ہی ہے کہ اس کی بھی معاشرے میں کوئی پذیرائی ایسی نہیں ہے تو یہ دعوت صاحب کا بھی جو مدنی کام کرتے ہیں ذرا اس کی بھی پذیرائی کرتے بھی ہیں نہیں بھی کرتے برا بلا بھی بولتے ہیں پھر اس پر ہم یہ تفریق کریں گے تو ایک یعنی یہ ایک طرح کے غیر محسوس طریقے پر دو گروپ ہو گئے اور یہ بری بات ہے سب ہمارے بھائی ہیں مل جل کر کسی کے لیے کوئی الگ طریقے کار نہیں ہے سب کے لیے ایک ہی طریقے کار ہے. کل واشد. سب ایک ہے صلو علی الحبیب اللہ علیہ وسلم اہل سنت یہ ہم جو وسیلہ مانگتے ہیں یہ وسیلہ مانگنا کیسا ہے وسیلہ بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے نیک بندوں کا بھی وسیلہ دیا جاتا ہے نیک مال کا بھی وسیلہ دیا جاتا ہے دونوں کا وسیلہ حبیب اللہ علیہ وسلم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد بلاول اثاری ضیا کو ہمیں سنجیدگی کیسے اختیار کریں اس کے بارے میں مدنی پھول سمجھ سنجیدگی کیسے اختیار کریں یا بالکل کام کا ایم کر لیں گے مجھے کر رہا ہی کر رہا بالکل کر لیں اب بھی کر رہے کو گھڑی گھنٹہ فکس تو نہیں ہے ابھی طے کر لیں گے بس اب میں ہوں رضا نس کا درس ہے اب میں ہوں مدنی دو ہے اب میں ہوں مدنی کافلا ہے بس سنجیدہ ہو میں نے کرنا لیکن شیطان بہت سی دےتا ہے لیکن پھر بھی کام نہیں بن پتا بہت کوشش کرنے کے باوجود کچھ ایسے مت نہیں بھولے سرما دے جو نیت کی اس پہ استحکامت اللہ تعالیٰ استقامت ہے اسی <kana> پر غور کر لے جب کھانا پر استقامت ہے تو ثباب کمانے پر استقامت کیوں نہیں ذرا کھانے میں سنجیدہ میں کیا کمانے میں بھی سنجیدہ ہو جائے انشاء کی دعا فرما عمان میں رہتا ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ وہاں پہ غیر مسلم کے ہوٹل ہیں کیا ہم وہاں سے چائے اور کھانا استعمال کر سکتے ہیں چائے اور کھانا اور ہر وہ آئٹم استعمال کر سکتے ہیں جس میں گوشت نہ ہو اور شراب تو سب سمجھتے ہیں شراب حرام ہے گوشت میں تھوڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے گوشت بھی ان کا نہیں کھانا گوشت اس صورت میں حلال ہوگا جبکہ ہے پاس اس وقت لیکن مسلمان کے سامنے زباں ہوا اور کھانے تک وہ مسلمان کی نظر سے چھپ کر کافر کے قبضے میں نہیں چلا گیا تب تک وہ گوشت بھی ہلال ہے لیکن اب ہوٹل میں کھانے گئے تو گوشت تو ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہی نہیں ہے نا اس لیے اگر وہ کافر ہی ہے کھلا بھی کافر رہا ہے سارا تو اب یہ اس سے نہیں کھائیں گے رہ چائے میں رجنی چائے میں گوشت کا پاؤڈر نہیں ڈالتے چائے میں پتی ڈالتے چینی ڈالتے دال سبزی کھا سکتے اور عمان میں سارے ہوٹل غیر مسلموں کے نہیں ہیں عمان اسلامی ملک ہے تو وہاں غیر مسلمانوں کے ہوٹل بھی تو یقینا ہوں گے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ تقریباً دس کلومیٹر تک اور کوئی ہوٹل نہیں ہے اور... اور کار کو وہاں تک پہنچتے ہوئے دس منٹ بھی نہیں لگتے انشاءاللہ کوشش کریں گے صلو علی صلو اللہ علیہ الحبیب علحبیب اللہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو سوال پوچھنے سے پہلے کچھ عرض کر لوں پاپا میں ایک کالج میں پڑھاتا تھا تو مطلب یہ میری اپنی طبیعت میں پہلے بات تھی کہ میں مطلب چیلنج کیا کرتا کہ جس اسٹوڈینٹ کو کسی ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی اسے لے آؤ تو اگر میری بھی سمجھ نہ آیا تو میں ٹیچنگ چھوڑ دوں گا تو میری عمر کے ہمارے ایک دوست کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے جنازے میں ہم گئے تو وہاں پہ جنازہ گاہ پہ ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ قبرستان ایسے لوگوں سے بڑے بڑے ہیں جن کا خیال تھا کہ ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی تو وہ پڑھنے کے بعد طبیعت میں وہ بات ختم ہو گئی تو ابھی میں دوبارہ پاکستان میں جو تقریباً سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ سی ایس ایس کا ہوتا ہے سول سروس کا ایگزام ہوتا ہے تو اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے آپ کا ایک کال پڑھا کہ علم کی میرا یہ ہے کہ اللہ جسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے سوشل میڈیا پہ علم کی میرا یہ ہے کہ اللہ دین کی سمجھ وہ جتا کر دے حادی سے پاک میں الدین دین کی سمجھ کے تو فضائل ہیں میرے کو اس کا کوئی بولنا یاد نہیں ہے اللہ بہتر ہو سکتا ہے کبھی نکل گیا پاپا میں نے اس کے بعد ارادہ کر لیا ہے کہ میں انشاءاللہ شاء اللہ درسی کروں گا اس میں بھی دین کی سمجھ کی دعا جاری رکھنی پڑے گی باپا جی مفتی کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ دے جس آپ کو لگے نا مجھے سمجھ مل گئی تو آپ کی ناسمجھی کا آغاز ہو گیا باپا یہ نہیں یہ سمجھتے نہیں کہ مجھے دین کی سمجھ بول مطلب شریعت تو سیکھنی چاہیے نا یہ منع نہیں کر رہا یہ کو سیکھنی چاہیے میں ایک بات بول ہوں کہ جس دن ہم نے سمجھا نہیں کہ ہم سمجھدار ہو گئے تو ہم سمجھے اب تے ہوا کب نہ سمجھ ہو گئے تو جب بھی کوئی سمجھدار ہوگا اپنے آپ کو سمجھدار نہیں بولے گا نیک آدمی کبھی اپنے آپ کو نیک نہیں بولے گا پپا گلتیاں کی اصلاح کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا دو بارہ میں میں پہلی بار آیا تھا اور اپنے گاؤں میں سے آنے والا میں پہلا بلکہ وائف شخص ہوں اور یہ میری چوتھی حاضری ہے پچھلے سال بھی میں آیا تھا تو مطلب جب میں نے یہ پڑھا اس کے بعد میں نے اپنے معاملات سمیٹ لی اور یہاں سے جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ درس نظامی کی کلاس شروع کر دیں انشاءاللہ اچھا. اب ابا آب سوال میرا یہ ہے کہ ہم جس کالج میں پڑھاتے تھے اس کے مالک نے ایک شخص پر کیس کیا اور جبکہ وہ شخص جس پر اس نے کیس کیا وہ مسلمان ہے اور سنی ہے لیکن اس نے اسے کیس میں لکھا کہ یہ غیر مسلم ہے لکھا جس مدعی نے لکھا اور پھر اس نے ہمیں فورس کیا کہ تم مجھے اسلام پیپر لکھ کر دو کہ یہ شاید ہمیں غیر مسلم ہونے کی تبلیغ کرتا ہے تو جس دن اس نے یہ کہا اس دن سے میں نے تو وہ کالج چھوڑ دیا تو اس کے بارے میں آپ راج محت دیں ایک, ایک مسلمان پر کفر کا ال... الزام تو بڑا سخت بہت سخت ہے جس نے بھی لگایا اس پر توبہ فرض ہے اس شخص کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں بابا میں نے تو اس دن سے وہ کالج چھوڑ دیا نا اس کے بعد اس نے بڑی کالز کی ہیں کہ میں آپ کا مطلب یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن میری گہرا نے گوبارہ نہیں کیا مگر اس کی طرف میرے کچھ پیسے بھی مطلب ایک مہینے کی تنخواہ بچتی ہے لیکن میں دوبارہ گیا نہیں اپنا حق حاصل کر لینا چاہیے تنخواہ چھوڑنی تو نہیں چاہیے دیں گے تو خود بھیج گے تو ٹھیک ہے نہیں بھیجیں گے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوبارہ جائیں گے تو پھر ان کے معاملہ یہ وہ بڑا کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ مدد فرمائے مددگار فرمائے واقعی ایسے شخص کے ساتھ رہنا تو بڑا رسکی ہے اتنی بڑی توہمت اس سے بڑی توہمت کیا ہوگی بابا نیکیاں استقامات کے ساتھ کرنے کی دعا اور گناہوں سے بچنے کی امام شریف کب سے باندھنے کا ارادہ ہے پاپا اگر آپ باندھیں تو بھی سے لو لو تصور کر کہ میں نے باندھ دیا یہ حقا کی سنت ہے دیکھو یہ کہ ان کے ہاتھ بندھواؤں گا فلاں کے ہاتھ بندھواؤں گا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رکھنا اتنی دیر امام سے یہ عقل مندی نہیں ایک سنت سے اپنے آپ کو محروم کیوں کرے آج ابھی اور اسی وقت بندہ ہاتھوں ہاتھ باندھ لے نیکی میں نیکی میں جلدی کی جائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب میری مجبوری مجبوریاں تو آپ نے نام لیا وہ امام علی کے کھڑے میں پیکٹ میں دکھا رہے ہیں میرے کو پیچھے مڑ کے دیکھے دوسرا دکھا رہا ہے تو اس طرح یہ پھر کل اور بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے بابا میں اپنی آزمائش میں آزمائش میں نہیں مان جاتا علیہ الحبیب اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ <وَرَقًا> مجھے مرشید میرے دو عرض ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تو ان کے بارے میں ایک تو میرا یہ عرض ہے کہ میں الحمدللہ مجھے عرصہ یاد نہیں ہے لیکن تقریباً بیس پچیس سال آپ گھروں میں تقریب لائے تھے تو مجھ سے آپ نے نام پوچھا تو میں نے بتایا میرا نام یار محمد ہے تو آپ نے نہیں کہا آپ نے کہا نہیں محمد یار تو اس طرح دو دفعہ میں نے بتایا آپ نے کہا نہیں محمد یاس تو الحمدللہ للہ ابھی محمد یاس میں ٹھٹا میں مشہور الحمد للہ اور جامع المدینہ میں انشاءاللہ طالب علم بھی ہوں درجہ اولا میں الحمد محمد امین صاحب حاجی امین صاحب اور حاجی عمران صاحب نے مجھے داخلہ دلائی الحمد للہ تو ابھی عرض یہ خدمت میں کہ ابھی یہ نحو اور سرق میری عمر کے لحاظ سے تھوڑا تو اسی لیے جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں دعا بھی دی فرمائیں تاکہ اس میں میری میں آگے نکل سکوں عمر کتنی ہے آپ کی چھاسٹھ پیدا چاہیے سکسٹی سکس سکسٹی سکس تقریب پچپن سال زیادہ ہو جائیں گے تو آپ, اپ, اپ کے لیے مسجد کتنا کیا مطلب کتنی ترقی چاہیے عمر میں کیا مطلب خواب کیا ہے آپ کا بڑے بوڑھے تو بولتے ہیں بوڑیاں بوڑھیا کرے تجھے میرا خواب یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ زندگی میں یہ کام کرتے کرتے ہیں اگر دہن سے جاؤں تو اسی حالت میں جاؤں اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے تو الحمدللہ عالم با عمل بن جاؤں الحمد اور, اور دین کی خدمت کروں انشاءاللہ نہیں ویسے آپ کا یہ فیل جو ہے نا قابل تقلید ہے اس عمر میں آپ نے جامعۃ المدینہ جوائن کیا بچپن سے سر یہ جذبہ تو تھا لیکن یعنی یہ عمل کچھ دیر کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا اللہ با عمل بنائے آمین طویل عمر آپ کو اللہ تعالیٰ آفیت والی اللہ میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو ان شاء اللہ اور دوسری عرض یہ ہے کہ سر میرے بچوں کو میں نے الحمدللہ للہ داخلہ تو دلائے لیکن اس میں کامیابی میری غلطیوں سے یا ان کی وجہ سے نہیں کرا سکا دل چلانی میں یعنی الحمد للہ لیکن ایک بچے نے یعنی کہ وکالت کی ہے جو کورٹ میں کام کرتا ہے اس کو میں نے کافی دفعہ کہا کہ احتیاط کرنا تو وہ بےچارہ کہہ رہا ہے کہ بابا اب اس ایسا یہ دندا ہے جس میں یعنی کہ بڑی مشکل میں کوشش کروں گا کہ میں تاکہ شریف کے دائرے کے اندر چلوں لیکن پھر بھی احتیاط بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں کچھ ایسا آپ یعنی کہ مدنی پھول عطا فرمائیں جو میں اس سے سمجھا سکوں کہ بیٹا اس طرح چلنا تو ان شاء کو سولت ہو جائے گی آپ نے مدنی پھول دیا اس نے آپ کو ببول دیا ببول میں بچ نہیں سکتا ایک بار کچھ کافی سال ہوئے ایک آیا میرے بار میں ایل ایل بی ہوں ایڈوکیٹ ہوں میں پریکٹس کروں بیچارے نے مشورہ کیا مجھ سے میں نے کہا آپ گناہ سے بچ کر کر سکتے ہو بولا نہیں تو میں نے کہا سمجھ جاؤ وہ نہیں کروں گا ماشاء اللہ الحمد للہ خود مشورہ خود مشورہ کرے نا تو آدمی اس کو مشورہ دے ویسے تو وہ دم سے چڑھائی کر دیں گے تو اتنا تھوڑا بہت آتے جاتے لوگ نہیں آئیں گے اپنے پاس ہم مشورہ کبھی کوئی مانگے تو دیتے ہیں ورنہ نمازوں کی سنتوں کی نیکی کی دعوت دیتے رہیں تو آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے کہ انہوں سے بندہ بچے الحمد للہ یہ بھی دین کا کروں گا یہ بھی نیت ہے الحمد للہ کورٹ میں رہتے ہیں دین کا کام کروں گا کیونکہ آپ کے مرید تو ہیں الحمد اللہ تین چار بچے آپ کے مرید ہیں الحمد میں بھی ہوں تو وہ بھی مرید ہیں یہ بھی جلسہ رکھتا ہے الحمد محمد جو وحم سے آتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے جیسے مطلب کوئی کوئی اچھا کام نہیں کیا تو نقصان صحت کا یا پیسے کا ہوتا ایسا کچھ وظیفہ بتا ہاں تو نقصان تو ہے نا جب اچھا کام کہ کام وہ نہیں کریں گے تو نقصان ان مانو کا ہوگا کہ سواب نہیں ملے گا نہیں ایسا جو یہ नुकसान نقصان تھوڑی ہے ہم لوگ یہ نقصان تو دیکھتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے گا تو بخار آ جائے گا بچہ जाएगा ہو جائے گا تو پیسے ہمارے وہ ٹوٹ جائے گا سب سے بڑی دولت جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رضا ہے اور وہ نیک کاموں میں اللہ کی رضا ہے تو نیک کام چھوٹ جانا نیکی چھوٹ جانا اس کو بھی ہمیں نقصان سمجھنا چاہیے حقیقت میں یہ نقصان ہے ہمارے پیسے گم ہو گئے ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں اگر ہم اس کو ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ نقصان نہیں ہے وہ زاویہ یہ ہے کہ جب کچھ پیسے ہمارے گم ہو گئے وہ صدمہ پہنچے گا ہمارا نقصان ہو گیا اس کا ثواب ملے گا بیمار ہو گئے ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں بیمار ہونے پر ثواب ملتا ہے مومن کے کانٹا بھی چبھ جائے نقصان نہیں ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو نقصان حقیقت میں گناہ کرنے میں نقصان ہے نیکیاں ترک کرنے میں نقصان ہے نہیں, کہیں ایسا ہوتا نا نام لگتا یہ وسوسہ نہیں ہے یہ صحیح خیال ہے کہ نیکی چھوٹ گئی میرا نقصان ہو گیا پہلے بزرگوں کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو ایک دوسرے سے کئی کئی روز تک تو وہ تعزیت کرتے تھے ایک بزرگ کی جماعت چھوٹ گئی او ان سے ایک شخص نے تعزیت کی اللہ آپ کی جماعت نکل گئی افسوس وہ بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑی تھی نکل گئی تو تعزیت کتنی بڑی نیکی آپ کی چھوڑ گئی آپ سے تو یہ بزرگ فرماتنے لگے کہ میرا بچہ مر جائے تو دس ہزار افراد میری تعزیت کریں اور جماعت جیسی جماعت میری نکل رہی صرف ایک نے تعزیت کی اچھا یہ بھی دور تھا کہ ایک نے تعزیت تو کی یہاں تو جماعت نکل گئی آپ جماعت میں نہیں آئے یوں <laughs> ہو گیا کوئی oh, oh, oh, بات نہیں ہماری گفتگو تو یہ ہوتی ہے افسوس نہیں ہے تمہاری جماعت نکل گئی تو میری تو فجری کی نماز ہی ہو گئی تھی یہ ہماری گفتگو یہ ہے بدقسمتی سے پہلے نیکی چھوٹنے پر افسوس ہوتا تھا اب بدقسمتی سے بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے تو وہ افسوس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے بلکہ ایک تعداد ہے جس کو ہوتا ہی نہیں افسوس پتہ بھی نہیں چلتا نماز کلا ہو جاتی ہے سدھ بھی نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا جماعت نکل گئی کوئی پرواہ نہیں ہے نو no پروبلم نو no پرابلم کیا مرو گے تو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا پرابلم ہے نہیں جیسے نا کپڑے ڈالے تو ایسے وسپ سے ایسے یہ کپڑے ناپاکے یہ الگ چیز ہے یہ وسپو سے یہ واقعی وسپ سے جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چیز ناپاک نہیں کہیں گے یقین ہو جائے وزو ٹوٹنے کے وسوسے آتے ہیں تو ایسا یقین نہ ہو کہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم میرا وزو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک وزو نہیں ٹوٹتا اس کے لیے آپ وسوسے اور ان کا علاج ایک رسالہ ہے اس کو ضرور پڑھیں اور سبھی سب پڑھیں اس کو بڑے کام کا ہے بڑے کام کا ہے وسوسے اور ان کا علاج بازو نے پڑھے بھی ہوں گے ہے کسی نے پڑھا ہے ماشاء ادھر بھی ہیں ادھر بھی پڑھنے والے آپ بھی پڑھ لیجیے مکتب المدینہ سے حدیت پن, پندرہ پندرہ سترہ روپے کا ہوگا شاید نہیں کر دیں اسی میں لکھے ہیں وسوسے کا علاج یہ ہے کہ وسوسے کی طرف توجہ نہ دے جب وسوسہ آئے تو تین بار ادھر لیفٹ شولڈر کی طرف تھو کر کے اعوذ باللہ من الرجیم پڑھ لے یہ بھی ایک علاج ہے صلو علیہ صلو اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد فیاض اتاری بستانی کبینہ لودرا سے بابا جانی عرض ہے کہ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ مطلب جھوٹ کے گناہ سے بچیں غیبت کے گناہ سے بچیں مطلب کہ اپنی آنکھوں کو حیا کی نظر سے جھکانے والے بنے تو یوں بڑی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی گناہوں سے بچیں مگر باپا جان مطلب کہ ایسا مطلب ایک تعداد ہے یوں میں بھی شامل ہوں تو مطلب بڑی کوشش کرتے ہیں دعوت اسلام میں کا پیارا مدنی ماحول ملتا ہے تو بھائی اب گناہ سے بچیں گے ربت جیسے گناہ سے بچیں گے جھوٹ کے گناہ سے بچیں گے تو یوں پھر بھی مطلب کہ وہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اسی صورت میں ہمارے دیہات علاقہ ہے تو دیہات ایریا میں اکثر اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی جو ہے نا ایک ہی ٹینکی میں مطلب وہ پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں تو مطلب یوں کہ ایک تعداد گناہوں کے اڈے آباد کر رہی ہے تو مطلب حیا بھی نہیں آتا نا ہم لوگوں کو تو یوں ہماری ایک رہنمائی فرمائیں گے تاکہ ہم لوگ اپنے گاؤں میں رہ کر نیکی کی دعوت کو عام کیسے کر پائیں یہ احساس ہو جانا گناہوں کا یہ بھی اچھی بات ہے اور کوشش کرتے رہیں وہ ایک کولا ہے مننی من اللہ کوشش میری طرف سے ہوگی اور پایا تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا اس کو پورا کرے گا تو ہم کوشش کرتے رہیں گناہوں سے توبہ کرتے رہیں وہ سچی پکی پک توبہ کریں بھرپور کوشش کریں اب جسے آپ نے وہ ایک ٹینکی کا بتایا تو آپ کے یہاں ٹینکی میں نہاتے ہوں گے ہمارے ہاں سویمنگ پول میں نہتے مرد اور عورت سب اس میں بھی غالب گس جاتے ہوں گے بناتے ہوں گے یہ دریا کنارے پر نہروں میں تو یہ کوئی گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے شہر میں بھی گاؤں میں تو اب بھی کچھ شاید برائیاں کم ہوں گی شہروں میں تو بہت زیادہ برائیوں کے اسباب ہیں تو جہاں بھی ہیں ہم بچنے والے بنے تو نیکی کی دعوت شہر میں بھی دی جا سکتی ہے گاؤں میں بھی دی جا سکتی ہے گنا سے خود کو بھی بچانا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے کیونکہ ہمارا تو نعرہ یہی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے ایک کسان نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہمیں ایک عالم صاحب نے بیان میں سنا ہے کہ پجامہ یا شلوار کھڑا ہو کے یہ نہیں پہنا چاہیے بیٹھ کے پہنا چاہیے تو جب آدمی نہارا ہوتا ہے تو غسل ہانے میں کیسے یہ پائجامہ یا شلوار بیٹھ کے پہنے غسل ہانے میں یہ اس کا کیا حکم ہے کیسے ہم پجامہ یا شلوار یہ پہنیں گے پجامہ شلوار بیٹھ کر پہننا چاہیے امام کھڑے کھڑے باندھنا چاہیے ورنہ سخت بیماری میں مبتلا انہیں یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے کہ جس کا علاج نہ ملے شیخ عبدالحق الحق مو سے علیہ رحمت اللہ قوی کے حوالے سے بہار شریعت میں لکھا ہے البتہ کھڑے کھڑے اگر پاجامہ پہنا بیٹے بیٹے امامہ باندھا تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے بہرحال اس سے بچنا چاہیے غسل خانے میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے موٹے کپڑوں سے اپنا ستر ڈھک لے اور ویسے بھی سنت ہے کہ بدن چھپا کر بندہ نہ آئے ستر چھپا کر نہ آئے تو اب جب ایسے کپڑوں سے اس نے بدن کو چھپا لیا موٹے کپڑوں سے کہ پانی لگنے سے بھی جلد کی رنگت نظر نہیں آئے گی تو اب وہ باہر نکل کر وہ کپڑا اتار لے اور بیٹھ کر پاجامہ پہن لے ایک صورت ہوئی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس حمام میں اتنی گنجائش ہے تو وہاں ایک پلاسٹک کا اسٹول رکھ لے کر سی پانی سے وہ خراب بھی نہیں ہوگا اسٹول تو وہ ایک سائڈ پہ رکھا ہو جس پر بیٹھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرنی پڑتی ہو اس احتیاط کے ساتھ وہ رکھا ہو اب وہ نہانے کے بعد اس پر بیٹھ جائے ہاتھ بڑھا کر پاجامہ اٹھا لے سر کرنا ہونا تو انشاءاللہ اللہ خود ہی ہماری ہماری احتیاط کا ذہن جو ہے ہمارا عشق ہے ہماری رہنمائی کر دے گا نہیں کرنا ہوگا تو قدم قدم پر ہم کو یوں لگے گا یار مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے جذبہ مل جائے گا سب ہو جائے گا سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد